سے متعلق خلاصہ ان اللہ تعالیٰ تمام بائی توجہ سے سماعت فرمائے الحمد للہ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم تنال البطر حتى تنفقوا مما تحبون والعظيم إن لینسم تیسرا سپارے سے متعلق خلاصہ آپ نے کل سماج فرمایا جس میں اختتاح میں سورہ بکرا ہوا اور اسی طرح عمران کا آغاز ہوا تھا. چوتھا سپارہ جس سے متعلق خلاصہ آج آپ سماج فرمائیں گے سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ اور سورہ نساء کا آغاز اس سپارے میں ہو رہا ہے ارشاد خدا بندی ہے چوتھے سپارے کا آغاز ہے لن تنا للگر تنفک و مما تو فبون وما تنفقو عم ترجمہ کنزل ایمان تم ہرگز بلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے درس یہ دیا گیا کہ اے مصری جب تک کہ اپنی پیاری چیزوں میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو چھوٹی بڑی چیز اخلاص کے ساتھ تم خرچ کرو گے اس کا ثواب پاؤ گے کیونکہ اللہ تمہارے صدقے سے بھی خبردار ہوتا بولے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس بہت پیارا مال میرا باغ بیر ہے میں اسی کو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں آپ جہاں چاہیں اسے صرف فرما دیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب چنانچہ آپ نے وہ باغ حضرت ابو طلحہ کے قرابت داروں پر وقف کر دیا حضرت سیدنا زید بن حارثہ ربی اللہ عنہ اس عیسائیت کی نزول پر اپنا نہایت نفیس گوڑا بارگاہ شریف میں لائے جس کا نام سیل تھا کیا یہ اللہ کے لیے صدقہ ہے حضور نے وہ گوڑا انہی کے بیٹے اسامہ ابن زید کو دے دیا زید بولے یارسول <سلام> اللہ میری لیے صدقے کی دھی. فرمایا رب نے تمہارا صدقہ قبول فرما لیا حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ مصری کی بوریاں خرید کر خیرات کرتے تھے کسی نے کہا آپ اس کی قیمت ہی کیوں خیرات نہیں کرتے فرمایا مجھے مصری پیاری ہے لہٰذا یہی خیرات کرتا ہوں تو اللہ تعالی نے خیرات صدقے سے متعلق اس چوتھے سپارے کا آغاز اس آیت پاک سے فرمایا ہے چنانچہ بہت مشہور و معروف آیت ہے سورہ علیہ عمران کی آیت نمبر 103 ارشاد خداوندی ہے ہے آب لمی ام ولافر رقو نعمت اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل آپس میں پھٹ نہ جاؤ اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم میں بیر تھا اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا تو اس کے فضل سے تم آپس میں بائی بائی ہو گئے اور تم ایک غار دو کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم ہدایت پاؤ اللہ اکبر جس یہ دیا گیا کہ اللہ نے مسلمانوں کو چار چیزوں کا حکم دیا جن پر متفق رہنا فرقہ فرقہ نہ بننا اللہ کی اس نعمت کو یاد کرنا کہ وہ پہلے دشمن تھے اب دوست بن گئے اور یہ کہ وہ دوزت کے کنارے جا لگے تھے وہاں سے حق مضبوطی سے تھامے رہو تاکہ دنیا میں راہ حق سے پھسل نہ جاؤ اور بآسانی با مار فتح الہی کے تنگ تنگی پر چڑ جاؤ اللہ اکبر ہرگز ہرگز فرقوں اور جماعتوں میں بکھر نہ جاؤ کہ بکھرے ہوئے کے کوڑا ہیں جن, کے جن کو بندے ہوئے تن کے جھاڑو کی شکل بن کر نکال باہر کرتے ہیں اگر تم فرقوں میں بٹ کر آپس میں لڑتے بڑھتے رہے تو دوسرے دوسری متفق قومیں تمہیں دنیا سے حرف غلط کی طرح مٹانے کی کوشش کریں گی اور تم اللہ تبارہ و مطالعہ کی یہ نعمت دل میں سوچتے رہو یا زبان سے اس کا ذکر کرتے رہو یا لوگوں میں اس کا چرچا کرتے رہو کہ پہلے تم آپس میں ایک دوسرے کے جانی مالی اور آبرو کے دشمن تھے جس سے تمہاری زندگیاں تلخ تھیں اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے جس سے تم دشمنی کے بعد ایک دوسرے کی دلی دوست اور دینی بائی بن گئے اور اللہ نے تم پر دینی فضل یہ فرمایا کہ تم اپنے کفر شرک بے دینی کے باعث دوستخ کے کنارے جا لگے تھے کہ وہاں پہنچتے ہی آنکھ بند ہونے کی دیر تھی اللہ تبارک کا لے نے تمہاری دستگیری کی انہیں محبوب کے ذریعے تم گردوں کو سنبھال لیا پہلے تم کافر تھے اب تم فقط مومن ہی نہیں بلکہ مومن گر ہو گئے کہ لوگ تمہارے نقش قدم پر چل کر ہدایتیں حاصل کیا کریں گے اللہ کا قرآن کی آیتیں یا نشانات قدرت یا اپنی نعمتوں کے تذکرے اسی طرح کرتا رہے گا تاکہ تم ہدایت پر قائم رہو اور نیکیاں جو ہے وہ کرتے رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل نے اس فائد پاک میں جو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا اور یہ تعلیم دی کہ فرقے فرقے مت ہو جانا سنا چاہ مشہور و معروف آیت پاک ہے آیت نمبر ایک سو دس ارشاد خدا بندی ہے خیر تم اخرجت للناس و عن و و آمن و تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی بلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بلا تھا ان میں کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ کافر ہیں درس یہ دیا گیا اے جماعت صحابہ جنہیں ایمان کے ساتھ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوا تم لوگ ساری امت رسول سے افضل اور بہتر ہو کہ کوئی شخص کتنے ہی نیک عمل کرے تمہارے درجے تک نہیں پہنچ سکتا تم سارے مسلمانوں کے لیے نشانے ہدایت بنا کر پیدا کیے گئے تم وہ ہدایت کے تارے ہو کہ تمہارے ذریعے ساری امت رسول کے بیڑے پار لگیں گے سب کا ایمان و امان تم سے وابستہ تمہاری یہ ہے کہ قیامت لوگوں کو بلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو کہ تم ہی سے نبوت کا فیض دنیا میں جاری ہو اور تمہاری ہی بتائی ہوئی احادیث و تفاسیر پر لوگ عمل کر کے اچھائیاں اختیار کریں اور برائیوں سے بچیں اس امتویر جنہیں حضور علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مسلمانوں کی صفحے اول ہو کہ امام کو صرف تم دیکھ رہے ہو اور آئندہ لوگ تمہارے نقش قدم کو دیکھیں گے اگر تمہاری طرح مدینے کے اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کا بلا ہو جاتا کہ وہ بھی خلق کے مقتدہ بن جاتے مگر ہوا یہ کہ ان میں سے تھوڑے لوگ تو ایمان لے آئے جیسے حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی اور بہت سے لوگ اپنی ناجائز عزتیں اور آمدنیاں دنی آم برقرار رکھنے کے لیے کافر ہی رہے اور ایک اور تفسیر بھی سائد کی کی گئی کہ اے محبوب علیہ السلام کی امت تا قیامت مسلمانوں تم ساری گزشتہ امتوں سے بہتر ہو تم ہی لوگوں کے بلے کے لیے پیدا کیا گیا کہ تم ہی قیامت میں امبیائی کرام کے حق میں گواہی دو گے اور گواہ مدعی کو بڑا پیارا ہوتا ہے تو تم سارے نبیوں کے پیارے ہو تو اگر تمہاری طرح اہل کتاب بھی ایمان لے آئیں تو ان کا دین و دنیا میں بلا ہو جائے کہ اسلام کی عالمگیر برادری میں داخل ہو کر اللہ کے پیارے جیسے حضور علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار ہیں ایسے ہی آپ کی امت ساری امتوں کی سردار آپ کے صحابہ تمام امبیا کے صحابہ سے افضل آپ کے اہل بیت و اولاد تمام امبیا کے اہل بیت و اولاد سے افضل حتیٰ کہ آپ کا وطن یعنی مکہ معظمہ مدینہ طیبہ دیگر انبیاء کے وطنوں سے افضل یہ کے افضلیت حضور علیہ السلام کے قدم سے وابستہ حضور کی امت کے بے شمار فضائل ہیں یہاں ان میں سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں یہ امت آخری عموم ہے گزشتہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کے محبوب اکبر ہیں حضور کی ازوا صحابہ رب کے انتخاب سے مقرر ہوئے آپ کا نکاح حضرت زینب سے اللہ نے کیا یقیناً رب نے اپنے حبیب کے لیے جو بیویاں چنی وہ بیویاں بے مثال ہیں اور جو ساتھی و یار منتخب ہوئے وہ لاجواب ہیں اللہ واضح کر لیا ہے اللہ نے کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے فرق لیا ہے رب نے ان صحابہ سے پرہیزگاری گاری لازم اور وابستہ کر دی ہے رب نے تمہارے دلوں میں کفر و فسکر و سے نفرت ڈال دی ہے مسلم بخاری نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر میرا گروہ ہے یعنی صحابہ پھر ان کے بعد والے پھر ان کے بعد والے تابعین اور تبا تابعین مسلم بخاری میں حضرت نبی السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو کیونکہ ان کا سوا شیر جو خیرات کرنا تمہارے پہاڑ بھر سونا خیرات کرنے سے افضل ہے اللہ اکبر اگرچہ سزائل بہت ہیں لیکن اسی پر اتفاق کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جل ارشاد فرما رہا ہے اور بہت مشہور واقعہ جو کہ بیان فرمایا گیا اللہ اور یاد کرو اے محبوب جب تم صبح کو اپنے دولت خانے سے برامد ہوئے مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے اور اللہ سنتا جانتا ہے جب تم میں کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے اور م... جو ہے اس میں بہت سے واقعات ہیں تفصیل بہرحال ہم اتنی زیادہ اس میں نہیں جا سکیں گے چند باتیں ادا کر دوں کہ حضور علیہ السلام نے انیس غذبات میں بنفس نفیس شرکت فرمائی ہے جن میں سے نو میں باقاعدہ معرکات العراء جنگیں ہوئی ہیں جیسے غزوہ بدر عہد احضاب بنی قریضہ بنی مستلق خیبر فتح مکہ غزوہ حنین غزہ غزبۂ طائف وغیرہ وغیرہ تو یہ مطلب بڑی معرکات العرا جنگیں جو ہیں ان غضبات میں ہوئی ہیں اب ان باقاعدہ غزبوں میں پہلا غزہ بدر ہے جو سترہ رمضان جمعہ کے دن دو ہجری میں ہوا دوسرا غزبۂ عہد ہے جو شوال تین ہجری میں ہوا اور اس کا واقعہ بہرحال بہت تفصیل چاہتا ہے اور بقدر ضرورت دو تین چند ایک باتیں ہوں کفار قریش جب جنگ بدر میں شکستِ فاش کھا کر ستر کافر جن میں ابو جہل امیہ بن خلف اتبا جیسے جو سردارانے قریش سردارانے کر جب مروا کرچے تو وہاں چین سے نہ بیٹھے غزبۂ بدر سے پہلے ابو سفیان جو تجارتی مال میں منافع لائے تھے جس کی مقدار ایک ہزار اونٹ ستر ہزار مسخال چاندی اور سونا تھی دارالندوہ میں رکھ کر میدان بدر میں پہنچ گئے تھے وہاں سے واپسی پر کفار مکہ نے ابو سفیان سے مطالبہ کیا یہ حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے تو مطالبہ کیا کہ اس سارے مال کو یا اس کے نفے کو لشکر پر خرچ کر کے ابھی سے دوسری جنگ کا انتظام کیا جائے کیونکہ بدر میں ہم نے نقصان اٹھایا ہے اب جب ابو سفیان سے یہ مطالبہ کیا گیا تو اب انہوں نے کیا کیا کہ مدینے کے مسلمانوں سے بدر کا بدلہ لینے کے لیے تیاریاں کی عرب کے تیز زبانوں خطیب جن میں امر بن آس بھی شامل تھے سارے علاقے میں گشت کر کے فارے عرب کو مسلمانوں کے مقابلے میں صف آرا کرنے میں مشغول ہو گئے مقتولی نے بدر کے نوحہ کے قصیدے لکھے گئے اور گانے والی عورتوں کو حفظ کرائے گئے یہ عورتیں ان خطیبوں کے ساتھ گشت میں مشغول ہوئیں جو عربی قبائل میں اس دردناک ناک سے گاتی تھی کہ ان قبیلوں میں آگ لگی انہوں نے کیا ہندا کا باپ اتبا بدر میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا غرض تھوڑے عرصے میں تین ہزار جنگجو مردوں کا لشکر جن میں سات سو گرا فوج تھے تین ہزار اونٹ دو سو گھوڑے سے تیار ہو گیا اس لشکر کے ساتھ پانچ سو عورتیں بھی تھی تاکہ جوانوں کو لڑنے پر اکسائیں اور دوران جنگ سپاہیوں کی خوراک و مرہم پٹی کا انتظام کریں حضرت عباس ابن عبد المطل اللہ تعالی عنہ جو اس وقت مکے میں تھے خفیہ طور پر نبی کریم علیہ السلام کو غفار کی تیاریاں اور ان کے لشکر کی تعداد کی خبر دے دی حضور نے یہ خبر پا کر حضرت خباب ابن منظر کو جوم و اعظم و بزم کے بڑے دھری تھے حکم دیا کہ وہ اس خبر کی تحقیقات کریں کچھ روز کے بعد حضرت خباب نے خبر دی کہ لشکر کفار جس کے سردار ابو سفیان ہیں یہاں پر شیخ عبدالحق محدی سے دلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج نبوت میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ یہ لشکر کفار جب مقام آب سے گزرا جہاں نبی سلیم علیہ السلام کی والدہ مطہرہ سیدہ آمینہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور ہے مزار پاک ہے تو ان کفار نے چاہا کہ اس قبر اطحر کو اکھھیڑ کر حضرت صدی کا آمینہ کی لاش یا ہڈیاں اپنے ساتھ لے لے تاکہ اگر اس جنگ میں ہمارے کچھ لوگ مسلمانوں کے قیدی ہو جائیں تو ہم ان سے کہہ سکیں کہ ہمارے قیدی ان ہڈیوں کے عوض چھوڑ دو اور ہم سے ان کی ہڈیاں یا لاشیں وصول کر لو ابو صفیان اسرائے سے اتفاق نہ کیا اور کہا کہ اگر تم نے یہ حرکت کی تو بنو بکر اور بنو خزاں جو حضور علیہ السلام کے خریف ہیں تمہارے مردوں کی ساری کپڑے اکھیڑ کر ہڈیاں باہر پھینک دیں گے گھر کے جب حضرت خباب نے یہ خبر سنائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو جمع فرمایا اور آج اس مجلس میں بن ابئی منافق کو بھی بلایا ان سے مشورہ کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے عبداللہ بن ابئی اور کچھ صحافہ کی رائے یہ ہوئی کہ ہم اس جنگ سے جنگ میں باہر نہ جائیں بلکہ مدینے میں رہ کر دشمن کا مدافع آنا جواب دیں کہ اگر وہ یہاں آ کر جنگ کرے گا تو ہم محفوظ جگہ میں ہوں گے اور اگر مدینے کا وہ محاصرہ کرے گا تو کچھ روز بعد پریشان ہو کر خود لوٹ جائے گا خود حضور علیہ السلام کی رائے مبارک بھی یہی تھی مگر حضرت سعید ال امیر حمزہ بن مالک بن سنان اور بہت سے جوشیلے نوجوانوں کی رائے باہر نکل کر جنگ کرنے کی ہوئی چونکہ کسرت رائے اس جانب تھی حضور نے بھی اسی کو قبول فرما لیا اور فرمایا ہم نے خواب دیکھی ہے کہ ہمارے سامنے کچھ گھائیں صبح کی جا رہی ہیں اور دیکھا کہ ہماری تلوار ٹوٹ گئی ہے مگر بعد میں پہلے سے بھی بہتر ہو گئی ہے جس دیکھا کہ ہمارے ہاتھ میں ایک مضبوط ذرہ ہے ہے یاد رکھی حضور علیہ السلام کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا جو پہلے ممبا ابن حجاز سے کی کینیت میں آئی حضور کے پاس رہتی تھی اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حضرت خندق میں حضرت حضرت علی اللہ تعالی عنہ کو بخش دی کیونکہ اس کے مختلف پرت اس لیے اسے ذل ذوالفقار کہتے ہیں یعنی جو جوڑوں پرت والی تلوار فکرا بمانا جوڑ اسی تلوار کے متعلق حضور نے یہ خواب دیکھا تھا تو بہرحال لشر کی برتی ہوئی منافقین کی غداری ہوئی پچاس تین انداز جو تھے ان کی خطا پر مبنی معاملہ وہ بھی غزوہ احد میں جو ہے وہ ہوا اور اسی طرح کئی صحابہ جو ہیں ان کی بے مثال بہادری کے واقعات بھی غزوہ احد میں بہرحال حال ہوئے ہیں تو ان سب کی تفصیل آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اتنا وقت نہیں کہ بیان کیا جا سکے ارض یہ کر رہا ہوں کہ سورہ آل عمران کی ان آیتوں میں اللہ تبارک وطالعہ نے غزوہ احد سے متعلق جو ہے وہ ارشاد فرمایا یطلوع علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب و الحکمہ و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین بیشک اللہ کا بڑا احسان تھا ہوا مسلمانوں پر پر کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا ان میں سے ان میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے انہوں نے پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ ضرور اس سے پہلے گمراہی میں سے نمبر 164 ہے سورہ عالیہ عمران شریف کی اللہ اکبر سنا فخر ہوا تیری ذات سے بے نور تھا خرد کا ستارہ تیرے بک جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں ادو اللہ اللہ بشریت نہ جانا کچھ بھی کسی نے تجھے بجو ستار یاد رکھیے اللہ تبارک وطالعہ نے سارے عالم پر عموماً اور مسلمانوں پر خصوصاً بڑا ہی احسان فرمایا کہ ان میں سے ایک ایسا شاندار رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے نہ کے جات اور فرشتوں میں سے جس کے باعث ان کی عزت و عظمت کو چار چاند لگ گئے خالی نہ آئے بلکہ بہتوں کو ساتھ لا سناچے وہی رسول انہیں آیاتِ, آ... انہی آیات قرآنیا پڑھ کر جو ہے وہ سناتے اور سکھاتے ہیں اگر وہ نہ پڑھتے تو کسی کو قرآن پڑھنا بھی نہ آتا صرف قرآن سنانے پر ہی بس نہیں کرتے بلکہ اپنی نگاہ کرم سے ان کے دل دماغ عقائد خیالات حالات روزیوں رسوم وغیرہ کو اچھی طرح خوب پاک اور صاف فرماتے ہیں نفس انسانی بد خود نیچے گرتا ہے حضور ہی اوپر اٹھاتے ہیں جیسے ڈیلا چھوڑ دو تو نیچے آئے گا پھینکو تو اوپر جائے گا دوسرے یہ کہ قدرتی طور پر ہر شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی تڑپ ہے مگر عقل سے یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی کہ اسے کیسے راضی کیا جائے حضور علیہ السلام کا عرب میں پیدا ہو کر عرب میں ہی رہنا اہل عرب کے لیے بہت مفید ہوا چند وجہ سے ایک یہ کہ اہل عرب نے حضور علیہ السلام کی ساری زندگی دیکھی اور دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر شریف میں ایک دفعہ بھی کوئی بات غلط نہیں فرمائی پاک دامنی سچائی آپ کا طریقہ رہا اب جو آپ اپنی نبوت اور آخرت کے حالات کی خبر دے رہے ہیں اس میں آپ یقین سچے ہیں دوسرا یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم علیہ السلام نے کسی سے ایک لفظ بھی نہ پڑا نہ کسی عالم کے پاس عالم کے پاس بیٹھے کہ اچانک چالیس سال کی عمر شریف میں لوگوں کو ایک ایسی کتاب سنائی جس سے چوٹی کی علما حیران رہ گئے معلوم ہوا کہ آپ وہی سے ہی فرما رہے ہیں تیسرے کہ اہل عرب نے نبی کریم علیہ چھوڑ دیں تو یہ سب کچھ سلام پر آپ کے دعوی نبوت کے بعد بہت کمال اور حسین ترین عورتیں پیش کی کہ آپ تبلیغ چھوڑ دیں تو یہ سب کچھ آپ کا ہے لیکن حضور اکرم علیہ السلام نے کچھ قبول نہ فرمایا اور مسکینیت میں زندگی گزاری پھر اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو بہت سے ملک اور غنیمتیں عطا فرمائی مگر اس کے باوجود زندگی مبارک میں کوئی فرق نہ آیا یعنی دنیا نے آپ کو نہ بدلا آپ نے دنیا کو بدل دیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا چوتھے یہ کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے عرب بدترین زندگی گزار رہے تھے عقائد اعمال اخلاق غذا وغیرہ میں تمام دنیا سے گرے اوہل بیاننے میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش معجوزہ نہیں بلکہ معجزات کا مجموعہ ہے چنانچہ آپ کی ولادت پر بت عندے گرے خسرا کے محل میں زلزلہ آیا جس سے چودہ کنجرے گر گئے اشارتن بتایا گیا کہ چودہ بادشاہوں کے بعد یہ ملک مسلمانوں کے پاس پہنچ جائے گا عہد فاروقی تک یہ چودہ سڑا تین پورے ہو چکے تھے اور فارس کی ایک ہزار سال کی جلتی ہوئی آگ بج گئی بہرے ساوا کا چشمہ اچانک خوش ہو گیا غرض یہ کہ سورج کی طرح نبی پاک علیہ السلام کی ولادت خبر سارے عالم میں پھیلا دی گئی اور اسی جگہ روح البیان نے ابو طالب کا وہ خطبہ نقل کیا ہے جو آپ نے نبی پاک علیہ السلام کا حضرت القبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کرتے وقت روس بنی ہاشم اور عمرائے مزر کے سامنے فرمایا کہ اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اولاد ابراہیم نسل اسماعیل شاخ معد اور مضر کا درخت بنایا اور حرم کا باشندہ بیت اللہ کا خادم مقرر دیا میرے بیٹے ننیم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے جبرایل بولے رسول اللہ میں نے زمین کے مچھلی کو مگر چھان ڈالے لیکن آپ جیسا دوسرا نہ پایا یہی بولے سدرا والے جہاں کتھا لے سبھی ہم نے چھان ڈالے تیرے پائے کانا نہ پایا تجھے یق نے یق بنایا میں راج میں جبرین سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھے ہیں بہت بدلاؤ تو کیسے ہیں ہم روح المی کہ کہنے لگے احمدی تیری قسم آفا کہاگر دیدہ ہم مہرے بتاور جیدہ ہم بس یار خواہاں دیدہ ہم لیکن تو چیزیں دی گری ترے جیسا اے محبوب کوئی نہیں اللہ اکبر تیرے جیا کوئی ہاں احسان نہیں چلتا صرف صرف اس نعمت پر ہی فرمایا وجہ ظاہر ظاہر ہے کہ ساری دنیاوی نعمتیں فانی ہیں اور ایمان و عرفان وغیرہ باقی ہیں اور یہ حضور ہی سے ہوں گی لیز حضور علیہ السلام سارے نعمتوں کو نعمت بنانے والے ہیں کہ اگر اعضاء اولاد مال وغیرہ کو حضور کی تعلیم کے مطابق استعمال کیا جائے تو یہ سب رحمتیں ہیں ورنہ زحمتیں لیز ہمارے اعضاء قیامت میں ہماری شکایتیں کر کے پردہ دری کریں گے مگر حضور علیہ السلام ہماری سفارش اور پردہ پوشی فرمائیں گے حضور کی رسالت عام ہے کسی قوم کسی ملک کسی وقت سے خاص نہیں کیونکہ یہاں رسول نام کی زبان تمام نصب و ملکوں زبانوں سے اعلیٰ ہے قرآن کی تلاوت بلکہ کتابت حضور کی تعریف کے مطابق چاہیے ہم لوگوں کو پاکی صرف نیک امال سے نہیں مل سکتی یہ نیکیاں تو پاکی کے سبب بعید ہیں پاکی تو حضور کی نگاہ کرم سے ملتی ہے جیسے کہ وہ ذکی فرمایا گیا تم بیج بغیر آب رحمت بیکار نیکیاں بغیر نگاہ کرم بیکار شریف اتنا آسان نہیں کہ صرف ترجمہ پڑھ لینے سے آ جائے بلکہ اس کے مسائل فوائد سرار مشکل ترین علم ہیں اس لیے اللہ نے اس کی تعلیم کے لیے سید المبیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا جیسا کہ وہ علی محمود سے معلوم ہوا بڑے معلم بڑی ہی کتاب پڑھانے کے لیے مقرر ہوتے ہیں اسلام میں قرآن کے ساتھ حدیث بھی ضروری ہے اور حدیث داری بھی ضروری حضور علیہ السلام ہی کی مہربانی سے میسر ہوئی اسی لیے یہاں کتاب کے ساتھ حکمت کا بھی ذکر ہوا اللہ اکبر کبیرہ بہرحال سبد کریم نے اپنے محبوب کی آمد کو بہت بڑی نعمت فرمائی فرمایا اور احسان جتایا کہ اے مسلمانوں ہم نے تم پر احسان کیا کہ اپنا محبوب تمہیں عطا فرمایا اللہ اللہ چنانچہ مشہور و معروف ہے سورہ علی عمران کی میرا رب ارشاد فرما رہا ہے اللہ خوف یحب شیرون ابن عمر اجر اور جو اللہ کی رام میں مارے گئے ہرگز گز مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں شاد ہیں اس پر کی جو ابھی ان سے نہ ملے کہ ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی اور یہ کہ اللہ ضائع نہیں کرتا اجر مسلمانوں کا اللہ اللہ یہ عائد شہدا عہد کے متعلق نازل ہوئی جو ستر حضرات تھے چار مہاجر جب تمہارے بھائی عہد میں شہید ہوئے اے صحابہ جب تمہارے بھائی عہد میں شہید ہوئے تو اللہ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں میں رکھا کہ وہ جنت کی نہر کہ کاش ہمارے اس عیش کی خبر ہمارے ان بھائیوں کو مل جاتی جو ابھی دنیا میں ہیں تاکہ وہ جہاد سے سست نہ ہوتے اللہ نے فرمایا کہ یہ خبر ہم بھیج دیتے ہیں چنانچہ اللہ تعالی نے یہ آیتیں نازل فرما دی ہائے ہائے اب ان آیتوں کا ترجمہ ذرا سنیں اور جو لوگ اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز گزن مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے کہ ان پر نہ کچھ غم ہے اور نہ کچھ اندیشہ خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی اور یہ کہ اللہ ضائع نہیں کرتا اجر مسلمانوں کا اللہ اکبر کبیرا درس دیا گیا اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا اے قرآن پر ایمان رکھنے والے کبھی خیال و گماہ بھی نہ کرنا کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے وہ مردہ ہیں نہیں ہرگز نہیں وہ تو زندہ ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں مقرر ہیں انہیں برابر جنت کی روزیاں پھل فروٹ کوسر و سلسبیل وغیرہ نعمتیں مل رہی ہیں ہر وقت خوش ہیں کبھی غم ان کے پاس نہیں بٹکتا کیونکہ اللہ تعالی نے انہیں اپنے فضل و کرم سے بہت کچھ دے رکھا ہے صرف اپنی کامیابی پر وہ خوش نہیں بلکہ قیامت تک جس قدر مسلمان ایمان پر مرنے والے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے یا, پید یا تو پیدا ہو چکے ہیں مگر فوت نہیں ہوئے یا ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے اتنے خاتمہ اور اعمال کے ثواب پر بھی خوش ہیں اور اللہ تعالی کے فضل سے علاوہ جو انہیں ملا اس پر بھی اور اس پر بھی خوش و ہے کہ اللہ کا قیامت کے دن کسی مسلمان کا اجر برباد نہ کرے گا سب کو بقدر عمل جزا دے گا کمی نہ فرمائے گا بلکہ ان کی زندگی بھی دائمی ہے اور ان کی نعمتیں و عیش و خوشیاں بھی دائمی قرض یہ کہ شہدا کی زندگی بھی اعلیٰ ہے اور ان کی موت بھی اعلیٰ ہے اللہ اکبر کبیرہ سنانچے سور عمران کا اختتام ہوتا ہے وتکل سلرا تاح اے رفیب اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دیے اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو سورہ عال عمران کا اختتام ہوا جو کہ تیسرے سپارے سے شروع ہوئی تھی یہاں چوتھے سپارے پر ختم اور سورہ نشاہ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے اور سورہ نشاہ کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی ہے اور ساتھ ہی میں نے اس سے متعلق ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے یاد رکھیے اللہ ترا دیا گیا کہ اے سارے انسانوں اس سے ڈرو جو تمہارا پالن ہار ہے جس کی پرورش سے تم کبھی مستقلی نہیں جس نے تم سب مختلف انسانوں کو ایک شخص حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اس کی قدرت تو دیکھو کہ اس نے ایک آدم سے پہلے ان کی ایک بیوی کو اس طرح پیدا کیا کہ ان کی پسلی سے انہیں بنا دیا پھر شکل یک زبان یک غذا نہیں جو اللہ تعالیٰ ایک جان سے اتنے رنگ برنگی مخلوق پیدا کر سکتا ہے ان سے دوبارہ بھی پیدا فرما سکتا ہے لہذا ہر وقت اس سے ڈرتے رہو جس کے نام پر سے بات انسان بات سے مانگا کرتے ہیں جب کسی سے کچھ مانگنا ہو تو کہتے ہیں اللہ کے لیے اللہ کے نام پر مجھے یہ دو اور آپس آپ کی قرابت داریوں کا بہت لحاظ رکھو سلا رحمی کرو قطار رحمی نہ کرو کہ اس کی سخت سزا ہے یاد رکھو کہ اللہ تعالی تمہارے کاموں کا تمہارے حالات کا حافظ ہے ہر حال میں تمہیں دیکھ رہا تمہیں چاہیے کہ اس کے کرم کے حقدار بن کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ تو یہ درس ہے جو کہ اس آیت مقدسہ میں اللہ رہا جل رہا ہے میرا رب فرما رہا ہے فرما تبار کا ڈرے کہ اگر اپنے بعد ناتما اور چھوڑتے تو ان کا کیا انہیں خطرہ ہوتا تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں وہ یتیموں کا مال نا حق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں ندی آگ بھرتے ہیں اور کوئی دم جاتا ہے کہ بڑھتے دڑے میں جائیں گے اللہ, اللہ تو جو لوگ میت کی خیر خواہ بن کر اس کی دمیں آخر مزاج پرسی کے بہانے سے جا کر اسے غیر ضروری خیرات و اخراجات پر عبارتے ہیں نیز یتیموں کے وادی وارث اور جن کے ذمے یتیموں کی پرورش ہے وہ یہ سوچ لے کہ اگر یہ مر جائیں اور اپنے پیچھے اپنے یتیم لاوارس کمزور بچے چھوڑ جائیں تو انہیں اپنے ان بےکس بچوں کا کتنا خیال ہوگا اور ان پر کس طرح اندیشے اور سوچ بچار کریں گے جیسے ان کے بچے انہیں عزیز ہیں ایسے ہی دوسروں کے بچے دوسروں کو بھی عزیز ہیں یہ یتیم بھی کسی کے پیارے ہیں کسی کی آنکھوں کے تارے ہیں جیسی ہی پرورش اپنے یتیموں کی جاتے ہیں اور جیسا معاملہ اپنے بعد اپنے یتیموں سے چاہتے ہیں ایسا ہی معاملہ و پرورش دوسرے کے یتیموں سے انہیں کرنا چاہیے لہذا یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور مرنے والے سے نیز ان یتیموں سے اچھی بات کریں کہ مرنے والے کو ظلم سے روکیں ان یتیموں کو تسلی و تشفی دیں یقین رکھو کہ جو کوئی وارث یا غیر وارث یتیموں کا یہ کسی قسم کا مال نہ مارے گا اور ظلمن کھائے گا وہ در حقیقت پیٹ بھر کر دوزخ کی آگ کھائے گا یہ مال کل کی انگارے بن کر اس کے پیٹ میں بھرا جائے گا اور کوئی دم جاتا ہے کہ یہ بڑھتی آگ میں داخل ہوں گے اس لیے یتیم کے مال سے بہت ڈرنا چاہیے حضرت خودری فرماتے ہیں کہ ہم کو نبی کریم علیہ السلام نے میراج کی خبریں سنائیں فرمایا کہ ہم نے ایک قوم کو ملاحظہ فرمایا جن کے ہونٹ اونٹوں کے سے ہیں ان پر فرشتے مقرر ہیں جو انہیں آگ کے پتھر کھلاتے ہیں یہ پتھر ان کے منہ سے داخل ہو کر پاکستان اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے کانوں ناک اور آنکھوں سے دھواں نکلتا ہوگا لوگ انہیں پہچان لیں گے کہ یہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں تو دیکھیے اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی اہلا جل جلال نے یتیموں کا مال کھانے سے منع فرمایا اور یتیموں سے اچھا سلوک کرنے سے متعلق تعلیمات الحمد للہ ہمارا دین کتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار آ ہمیں عطا آیں سناچ چوتھے س بارے کے ہم سر میں آاج ت ہیں بہت مشہور و معروف آیتے ہیں م ای کوم کوم ما تو کوم و بنا تو و اخبات و حالا و, و بنا تول وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اللَّاتِ وَأَخْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ <الرَّضَاءً> حرام ہوئیں تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور ایک آیت کا جز ہے اس پوری آیت میں چودہ عورتوں کی حرمت بیان فرمائی گئی ہے جن میں سے سات عورتیں نصبی رشتے دار ہیں جیسے ماں بیٹی بہن پھوپھی خالہ بتیجی بانجی اور ارمت ابھی ظاہرہ کے منکور ہوئی مذکور ہوئی سامد والی عورتیں دو بہنوں کا نکاح میں اجتماع ارشاد ہوا اے مسلمانوں تم پر حسب ذیل عورتیں حرام کی گئیں جن سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا تمہاری ہر قسم کی مائیں جائز مائیں ہوں یا ناجائز بلا واسطہ مائیں ہوں یا بل باستہ. دادیاں نانیاں وغیرہ تمہاری ہر قسم کی بیٹیاں حلال کی بیٹیاں ہوں یا حرام کی بلا واسطہ بیٹی ہو یا بل واسطہ پوتیاں نواسیاں وغیرہ تمہاری ہر قسم کی بہنیں سگی ہوں یا باپ شریکی یا ماں شریکی تمہاری ہر قسم کی پھفیاں خواہ باپ کی سگی بہنیں ہوں یا ماں شریک یا باب شریکی تمہاری ہر قسم کی خالائیں خواہ ماں کی سگی بہنیں ہوں یا ماں شریکی یا باب شریکی یہ پھپیاں خالائیں بلا واسطہ ہوں یا بل یعنی دادا دادی نانا نانی کی بہنیں یہ سب حرام ہیں تمہاری بتیجیاں خاص اگے بھائی کی بیٹیاں ہوں یا باپ شریف بھائی یا ماں شریقے بھائی کی تمہاری بانجیاں خاص اگی بہن کی بیٹیاں ہوں یا ماں شریکی بہن کی یا باپ شریکی بہن کی اور تمہاری دودھ پلانے والی مائیں یعنی دائیاں جو تم کو ڈائی سال سال کی عمر تک دودھ جو جس نے بھی پلا دیا جن کا دودھ کا قطرہ ایک قطرہ بھی تمہارے پیٹ میں کسی طرح پہنچ گیا تم پر حرام ہو گئی تمہاری دودھ کی بہنے خواہ تمہاری سگی ماں کی شیر خار ہوں یا دودھ کی ماں کی پیٹ کی ہوں خواہ دودھ کی ماں کی دودھ کی بیٹی ہوں خواہ تمہارے ساتھ دودھ پیئے یا تم سے آگے پیچھے بہرحال تم پر حرام ہیں تو یہ تفصیل ہے جو کہ اس آیت پاک میں دی گئی ہے اور اس مکمل آیت کو چلیں ہم تلاوت کرتے ہیں <تصفيق> <تصفيق> علیکم ورحال الابنائکم الذين من اصلابکم وان تجامعوا بین الاخوین الا ما قد سلف ان الله كان غفور الرحیم اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی کی بیٹوں میں حرج نہیں اور تمہارے نسلی بیٹوں کی بیٹیاں بیویاں اور دو بہنیں اکٹھی کرنا مگر جو ہو گزرا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس میں کیا فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں تم نصبی اور دودھ کے رشتوں سے عورتوں کی حرمت معلوم کر چکے, کر چکے صاح, دادی نانی وغیرہ اور تم نے ان بیویوں سے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو اور تمہاری متلقن سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں بشرتے کہ تم نے ان کی ماؤں سے یہاں س... بھی لڑکیوں میں بیٹیاں پوتیاں نواسیاں سب داخل ہیں یوں ہی تم پر اپنی سلبی بیٹوں کی حلال عورتیں حرام ہیں ہاں ان کی بیویاں ہوں کھا جن سے وہ صحبت کر چکے ہوں منہ بولے بیٹے بیوی حرام نہیں کہ وہ تو تمہارا بیٹا ہی نہیں. اور تم پر یہ بھی تم کسی کے قسم کی دو بہنوں کو خواہ حقیقی ہوں یا علاتی ہوں یا اخیافی نکاح یا صحبت میں جمع کرو کہ نہ تو ایک ساتھ دونوں بہنوں سے نکاح کر سکتے ہو اور اگر ایسا کیا تو سخت گناہگار ہوگے ہاں جو اس قسم کی نکاح تم اسلام سے پہلے یا اس قانون کے بننے سے پہلے کر چکے ہو اس کا تم پر گناہ ہو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے اور اپنے پاک کلام اور محبوب کریم علیہ سلاط اسلام کے صدقے پاک کلام پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین،, آمین،, آمین بجاہ النبی القریم صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ چار سفارے ان سے مطلق خلاصہ مکمل ہوا ہے انشاءاللہ تعالی زندگی رہیم کو کل مغرب کی نماز کے بعد تقریباً ساڑھے آٹھ سے ساڑھے نو بجے تک انشاءاللہ تعالی ہم پانچ میں سے بارے کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے ان شاء اللہ ازان عشاء ہمارے ہاں ہوا ہی چاہتی ہے انشاءاللہ عشاء کی نماز اور تراوی کے بعد دوبارہ آنے کی سعادت حاصل ہوگی پھر اگر آبائیوں کے کچھ سوالات ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ جوابات دے سکیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا مجھ گناہ کا حامی ناصر ہو اور اللہ ہمارے روزے ہماری تراوی ہماری جملہ ہم سب کی عبادتوں کو جملہ تمام مسلمانوں کی عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے آمین. سمع آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محبت